الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وشد اللہ علا وخد ہو وخد ہو وخد ہو لا شری کلاشد محمد ہو رسولواد نئی حدیث کتاب اللہ وخير العدي عدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بس ملائی رحمان شاہ رحمان شروع ہوا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدا تاک رمضان الشاہ ربارکن کہ بھائی تم پر رمضان کا مہینہ آیا جو کہ مبارک ہے برکتوں والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کرامی وہ ذات ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ماں یا پھر جو مین ہوں الاحق کہ نبیصلاۃ و السلام کے منہ مبارک سے جو کچھ نکلتا تھا وہ برحق ہے وہ صادق تھے مزدوک تھے کبھی آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی آپ نے اس مہینے کو برکت والا فرمایا اور اس کی برکتیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کس طرح رمضان سے پہلے لو برس رہی تھی گرمی کی شدت حدت کتنی تیزی تھی کس طرح جو ہے وہ لوگ جلس رہے تھے جل رہے تھے اور رمضان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوائیں اور بارشیں یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہر بندہ جو اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اور حقیقت میں اللہ کی ذاتی ہے جو یہ سارے بندوبست کرتی ہے اور اس کو اپنے بندوں پر اسی طرح ترس آ جاتا ہے جس طرح اپنے خاص بندے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وقت اللہ ابراہیم خلیلاء کے ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنا لیا تھا جب اس پہ آگ کا بڑا سخت وقت آیا تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا پلنا یا ناروک برتوں اسلام ابراہیم آئے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا تو یہ آج کے کمزور بندے یہ بھی اعلی ابراہیم ہیں آل کا لفظ جو ہے وہ نسل کے لیے بھی ہوتا ہے آل کا لفظ ماننے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے آل فراع قرآن نے بیان کیا تو وہ فرون کے گھر والے صرف نہیں جو بھی فرعون کے ساتھی تھے تو ہم نماز میں اللّہ مصل علی محمد وعلی آل محمد علامہ بارک علی محمد وعلی آل محمد انکم بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں ساتھ ان کی آل تو آل میں قیامت تک آنے والا ہر مسلمان شامل ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس طرح اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا آج ان کی آل کے لیے ان کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا وہ قادر ہے اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے سورہ راہ میں اللہ فرماتے ہیں بہو اللہ بشرم بیند رحمت ہی وہی تو اللہ ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں وہی اللہ ہے جو یہ ٹھنڈی ہوائیں بے ہے وہی اللہ ہے باہو اللہ جیل سمے بادما کانا تو کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ مارے گئے گرمی سے اب کوئی قطرہ نہیں آ رہا بارش کا اللہ بارش نازل کر دیتا ہے وہ ان رحمتہ اور اللہ اپنی رحمت ہے وہ دائیں بائیں پہاڑوں پر پہاڑ جنگلات میں ہر جگہ پر بکھیر دیتا ہے تو یہ اسی اللہ کا کرم ہے اسی اللہ کی مہربانی ہے ایک طرف اس کو اپنے بندوں پہ ترس آ رہا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان ٹھنڈی ہواؤں اور ان بارشوں کے ذریعے اپنے نبی کے فرمان کو سچا کر رہا ہے تو میرے نبی نے جو کہا تھا کہ شاہ رن مبارکن یہ با برکت مہینہ ہے اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل اب یہ اس کی برکتیں ایک طرف تو یہ موسم کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں تو جو بھی اللہ کی نشانی دیکھیں اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اس نشانی سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس نشانی سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ جو نشانیوں والا رب ہے اسے ضرور یاد کر لیا کرے کہ یا اللہ تو ہی مہربان ہے یہ تیرا ہی کرم ہے تیرا ہی فضل ہے اللہ کو کسی لمحے نہیں بھولنا چاہیے جس گھڑی بھی اس کا کوئی فضل کوئی کرم کسی حوالے سے ہو اپنے رب کا ضرور شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ تیری تعریف سبحان اللہ اللہ تو پاک جس طرح کا بھی موقع ہو اپنے رب کو ضرور ساتھ یاد رکھنا چاہیے اس کی برکتیں اس کی رحمتیں دوسرے انداز سے دیکھ لیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن عدم کا ہر عمل جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے بیاشرین دس گناہ علیم کی مثال دی نا نبی علیہ السلّیہ وسلم نے کہ علی ایک حرف ہے اس کی ایک نیکی لیکن اس کا حجر اللہ دس گنا کر دیتا ایک حرف آپ نے پڑھا دس نیکیاں لام ایک حرف پڑھا ایک نیکی جو اللہ اس کو دس گنا کر دیتا دس نیکیاں میم ایک حرف ہے آپ نے پڑھا اور دس نیکیاں کیا لام میم تین حرف پڑھے اور تیس نیکیاں یہ عام دنوں کی بات ہے لیکن فرمایا کہ رمضان میں اس کا اجر جو ہے بے عشر صاحب سب میرا تذیف دس سے لے کر سات سو گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے نیکیوں کا اجر نیکیوں کا سلا یہ ہم سارا دن اخبار چاڑھتے رہتے ہیں رسالے پڑھتے رہتے ہیں نائجسٹ پڑھتے رہتے ہیں ناول پڑھتے رہتے ہیں خدا جانے کیا کچھ پڑھتے رہتے ہیں جو مرضی جہان کا پڑھ لیں کسی کا سارا شروع سے آخر تک پڑھ لیں کوئی اتنا ثواب کسی جگہ پہ ہے جو یہ قرآن کے ایک حرف کا سواب بن رہا ہے ایک لفظ کا بن رہا ہے ایک آیت کا بن رہا ہے ایک صورت کا بن رہا ہے اور وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جو رمضان کا اپنا نصاب قرآن کو بنا لیتا ہے وہ بندہ بڑا خوش قسم اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی وہ حیران ہوگا پھر پشتائے گا کاش میں رمضان میں ایک کی بجائے دو قرآن ختم کرتا اور دو والا کہے گا کاش میں دو کی بجائے چار ختم کرتا یہ ہمیں قدر اس وقت ہوگی جس وقت ان نیکیوں کے چلنے کا وقت آئے گا اور وہ ہے اگلا جہان یہاں تو اللہ کے وعدے ہے اور ہم اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لاتے ہوئے کر رہے ہیں خوش قسمت ہیں وہ بندے جو اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رحمتیں اور برکتے ہیں کہ اجر بڑھ رہا ہے کتنا اجر بڑھا ہوا ہے کتنا اللہ مہربان ہے کتنی رحمتیں اور برکتے ہیں کہ دیکھیں صبح خوب ڈٹ کر سیری کرنے والے کرتے ہیں جن کے مقدروں میں اللہ نے یہ سیری لکھی ہے شام کو پھر خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان سے پہلے بندوں کو توڑ بعد میں توڑ ان کا وزن بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا یہ درمیان میں کچان گھنٹے کا وقفہ ہی صرف آتا کھاتے بہت ہیں لیکن یہ جو وقفہ ہے اس کا اجر کتنا دے رہا ہے اللہ من صاحب اور صاحب کرتا ہوں سم پہ کہ تو نے میری خاطر بھوکھاٹی ہے سارا دن جا تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کھایا بھی صبح سے لے کر شام تک اللہ ہمیں مار نہیں رہا بھوکا جتنا وقفہ مناسب تھا ہماری تربیت کے لیے جو ہمارے اوپر ہم ہیں پیٹ اور پلیٹ کے بندے اور یہ جانوروں والا معاملہ ہے کہ بس کھاتے رہنا چرتے رہنا کھاتے رہنا چرتے رہنا یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو اللہ تعالی نے فرشتوں سے سیدہ کروا کے برتری دی تھی اب اللہ اس کو برتر رکھنا چاہتا ہے اوپر رکھنا چاہتا ہے اوپر لے جانا چاہتا ہے تو پھر اس کا یہ جو حیوانیت والا رنگ ہوتا ہے نا اللہ اس کو تھوڑی سی بریک لگاتا ہے روزہ یہ ہے کہ یہ جو کھانا پینا ہر وقت چرتے ہی رہنا چڑھتے رہنا اس سے تھوڑی سی بریک لگ جائے اور یہ تھوڑا سا اس طرف آئے جو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ نے پہلے اس کو دیا تھا جس پر اللہ اس کو رکھنا چاہتا ہے اور بالکل پابندی نہیں لگائی جس طرح پہلی امتوں پر تھی کہ رات کو کھا لیا کھا لیا ورنہ صبح کو کچھ نہیں کھانا پھر اگلے دن جا کر رات پہ نہیں وہ تکلیف دے تھا اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اب کھایا بھی صبح ڈٹ کر شام کو پھر ڈٹ کر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے سارے گروس کے بدلے میں معاف کر دی فرمایا من قام رمضان ایمان واحط صاحب رہے جس نے راتوں کا قیام کیا یہ سوچ کر یا اللہ کل تیرے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا مجھے یہاں ہم مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں یا نہ ہوں مولت ہے رعایت ہے لیکن کل ایسا سخت دن آنے والا ہے کہ جس دن سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکے گا کسی بندے کی مجال نہیں کہ اس ب... ب... میدان سے اللہ کے صاحب نے کھڑے ہونے سے پیچھے رہ سکے خمسینا الف سنہ اور وہ دن پچاس ہزار سال کا یہ تو پچاس منٹ کی تراویاں نہیں ہوتی اور لوگوں نے وہ بےچارا حافظ وہ مولوی وہ انتظامیہ اس کی نا جان جب وہ نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں اتنا لمبا کر دیا اتنا تو ہم بڑھا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اور یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے اوپر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا صرف میں ہی نہیں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان لگ اور لن تجولہ قدم آپ کسی بندے کا قدم بھی نہیں ہل سکے گا نہیں اللہ ہلنے دے گا تو وہ قیام جو ہے اس کو آسان کرنا ہو اس کو اللہ کی رحمتوں میں بدلنا ہو تو اس کے لیے یہ اللہ نے موقع دے دیا کہ تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو وہ پھر اللہ ترتا وہاں تر پچھلے سارے گناہ معاف کر تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہیں یہ رہتے ہیں حتیٰ کہ کسی بندے نے کسی دوسرے کا روزہ افطار کروا دیا من فتر سائے من اب اس کو آپ نے کھجور سے کروا دیا اللہ نے توفیق دی تھی کوئی شربت جو گنجائش سادہ پانی کسی مسافر کو آپ نے دے دیا افطاری میں آ اللہ تعالیٰ اس کے برابر اجر دے دے جو اس سے باتیں ہیں یہ ایک کھجور سے روزہ افطار کروانے والا ہے اللہ اس کو بھی اس کے برابر اجر دے دے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں اور سن سن کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے کان پک گئے ہوں تھک گئے ہوں لیکن کتنے ہیں جن کو یہ توفیق ہوتی ہے یہ سواب کی باتیں سن کر ہم کہتے ہیں جی مولوبہ سواب پہ لگے رہتے ہیں سواب لگے... لیکن یہ سواب کی باتیں سن سن کر کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے اللہ نے مجھے فرصت دی ہے شری عذر میرے پاس نہیں اب میں روزہ کیوں چھوڑوں روزے کا یہ جو سواب ہے جو اجر ہے اس میں کیوں محروم ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے صحت دی ہے میں کھڑا ہو سکتا ہوں قیام کر سکتا ہوں راتوں کو تو کتنے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں مسجد ویران کی ویران یہ ان شہروں کی آبادیاں اتنی تھوڑی ہیں کہ یہ مسجد نہ بھر سکے ایک دن کے لیے جب پہلے دن بڑھتی ہیں دوسرے دن اس سے کم تیسرے دن اس سے کم اور چوتھے دن وہی روٹین کے دس بیس نوازی اللہ ماشاءاللہ ہیں بعض اللہ والے جو سارا رمضان جو وہ دن کا روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں راتوں کا بھی قیام کرتے ہیں لیکن وہ جمہوری طور پہ دیکھیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے ہٹے کٹے صحت مند مسٹنڈے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے منہ پہ جو ہے نا وہ سگریٹ کا دھواں پھینک رہے ہوتے ہیں کہ مولوی یہ روزہ تیرے لیے تیرے دانے موک گئے ہیں تیرے دانے ختم ہو گئے ہیں ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں ہمیں کیا پرواہ یہ بگڑا ہوا مسلمان جو ہے وہ اگر جب اس قسم کی باتیں ان کے سامنے کریں کہ اللہ اتنا دیتا تو ہنستا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارا وہ ایمان نہیں جن ایمان والوں کے اوپر یہ اللہ نے روزے فرض کیے تھے ہمارا وہ ایمان نہیں جن کے ساتھ اللہ کے یہ وعدے یا ہی اللہ جی کہہ کر اللہ نے یہ روزے رکھے فرض کیے یا اللہ دن من کوتے والے مسیام ایمان والے تم پر روز فرض کیے گئے ایمان والا کون ہوتا ہے جو کسی پر عمدہ اعتقاد کرے یقین کرے ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر ماننا وہ یقین ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ اور چیز ہے یقین اور چیز ہے مان لینا اللہ ہے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کی صفات اللہ کی قدرتیں اللہ کی طاقتیں وہ دیکھ دیکھ کر جہان کا پتا پتا بول رہا ہے اور ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی ذات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا وہ خوش قسمت روحیں وہ اس دور کی تھی صحابہ کی جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی تھی لیکن ہم ایمان لائے ہیں. کیسا ایمان لائے ہیں کہ وہ ایسی ہستی تھی ما یخر جو مینو اللہ کہ اس کے منہ مبارک سے سوائے حق یہ کچھ نہیں نکلتا اور اسی ایک ہستی کا راستہ ہی خیر الحدی عدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین راستہ وہ راستہ ہے یہ ایمان ہے اگر ایمان کی دولت نصیب ہو پھر یہ استحصال نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکموں کے ساتھ یہ تمسخر والا انداز نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکموں کے ساتھ اس طرح نافرمانی والا قوموں والا رویہ نہیں ہوتا جو آج ہماری قوم کا بن چکا ہے بازاروں پہ چلے جائیں دکانوں پہ چلے جائیں اڈوں پہ چلے جائیں آپ کو کتنے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے جو روزے دار ہیں انگلیوں پہ گن سکیں گے اور کتنے جو ہیں وہ صحت مند ہیں کوئی شرع عزر ان کے پاس نہیں مریض کو اللہ نے رعایت دی ہے مسافر کو رعایت دی ہے بس اور وہ عزر والے نہیں ہیں اور نہیں روزے رکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا یونین کونسل میں مسلمان ہو گیا اس کا نام لکھ لیا گیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا مومن کوئی نہیں اتنی پوچھوں سے مسلمان ہیں حقیقت میں مسلمان کون ہوگا جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی ورنہ پہلا آدمی جو تھا وہ صرف مسلمان نہیں وہ نبی بھی تھا اگر یہ ایمان کا سلسلہ نسلی ہوتا تو کافر دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا آدم علیہ السلام پہلے مسلمان ہی نہیں پہلے پیغمبر بھی ہے. اور یہ ساری کی ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی نسل ہے اگر یہ ایمان اور کفر کا معاملہ نسلی ہوتا تو اس دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میرا باپ مسلمان میرا دادا مسلمان میں بھی مسلمان یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہاں آپ کا باپ راجپوت ہے گجر ہے جاڑ رائی ہے رائیں فلان ہیں فلان جو کچھ ہیں وہ نسلن آپ ضرور ہو سکتے اس حد تک یہ نسلوں کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ایمان کی دولت یہ کوئی نسلی چیز نہیں یہ قصبی چیز ہے آپ نے کمانی ہے آپ نے اپنے دل دماغ میں ایمان کو جگہ دینی ایمان کی دولت سینے میں آئے گی تو پھر یہ اللہ کے حکم جو ہیں یہ مان کر بندہ ثابت کرے گا کہ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا تو یہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت ملی ہے ان کے ساتھ اللہ کے یہ وعدے ہیں ایمان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی ثواب کی امید پر راتوں کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر اس نے جو ہے وہ افطاری کا اہتمام کیا صدقہ خیرات کیا قرآن جی کی طلاوت کی اللہ حاضل قیاس اب جو ثواب کی امید کون رکھے گا کسی سے آپ تعلقات اگر اچھے ہیں تو وہاں جانے کا حوصلہ کریں گے اس سے بات چیت کرنے کا حوصلہ کریں گے اس سے سفارش کرنے کا حوصلہ کریں گے کوئی بھی بات کہہ अच्छे नहीं کہہ لیں گے اگر اس سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو کیا آپ کو امید کر سکتے کہ میں جا کر بغیر کسی کی جہاز کے دروازہ کھولوں گا اندر فلاں افسر کے دفتر میں داخل ہو جاؤں گا نہیں تو تعلقات ہی نہیں ہیں آپ کے اگر تعلقات بگڑے ہوئے ہیں پھر بھی آپ اس کے جس کے اللہ کے ساتھ تعلقات درست ہیں جس کے اللہ کے ساتھ تعلقات وہ اعلیٰ درجے کے مثالی ہیں جو ایک خالق اور مخلوق کے درمیان ہونے چاہئیں لیکن ہمارے تعلقات کیسے ہیں ہر بندہ اپنے گرے میں منھ ڈال کے دیکھ سکتا ہے اپنا اندازہ خود کر سکتا ہے کہ میں ہر روز صبح سے شام تک کتنے کام ایسے کرتا ہوں جو میرے رب کو راضی کرنے والے ہیں اور کتنے کام ایسے کرتا ہوں جو میرے رب کو ناراض کرنے والے ہیں بہت آپ کا جگری یار ہوگا ایک معمولی سی بات اس کی مرضی کے خلاف کی وہ بگڑ گیا ماں باپ جنہوں نے اولاد کو پیدا کیا پرورش کی سارے نخرے برداشت کیے جب آپ ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں تو وہ اللہ وہ ان سب سے زیادہ حساس ہے آپ اس کی طرف چل کر آئیں وہ دوڑ کر آتا ہے اور اگر آپ اس کی طرف نافرمانی والا رویہ اختیار کریں وہ جنتوں سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے اس کا معاملہ بڑا نازک ہے اس کا معاملہ بڑا حساس ہے اس لیے اس رب کے ساتھ جس کے یہ وعدے ہیں یہ ایمان کی امید کے لیے اس سے اپنا تعلق درست کرنا ضروری ہے اور وہ تعلق کا معاملہ کیا ہے ہم اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے اس کو راضی کرنا ضروری ہے کیا کوئی بندہ اپنے آپ سے خود یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی دن کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جیسے میرا رب ناراض ہو خام خام ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں خام خام ہم سے نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں خام خام ہم سے گناہ والے کام ہوتے رہتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے جو سلسلے ہیں ان سے توبہ طائب ہونا ضروری ہے بندہ اگر توبہ طائب ہو جائے تو پھر اللہ کے یہ وعدے اس کے لیے برحق ہیں سچے ہیں اور اگر یہ توبہ کی طرف نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس سے وعدے نہیں ہیں بندہ توبہ کی طرف آئے تو شیطان جو ہے وہ بڑا ایکسپرٹ ہے بہت پرانا ہمارا دشمن ہے اس کا تجربہ ہی بیتا ہے شا بد کا وہ فوراً آ جاتا ہے وہ تیری اتنی لمبی زندگی ہو گئی اتنے تیرے گناہوں کے پہ پہاڑ ہو گئے تجھے معافی کہاں ملے گی تیرے لیے معافی ہے ہی نہیں وہ ہمیں توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا اور اس کے ڈکسلے جو ہیں ہم اسی پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر گناہ پہ دلیر ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا معافی کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور اگر اس قرآن کی طرف آئیں جو اس رمضان کے بابرکت ہونے کا سبب ہے بارہ مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو کیوں منتخب کیا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ شاہ رمضان اللہ قرآن کہ اس رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا تھا اس لیے اس کو یہ اتنا با برکت بنایا ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں تو اس قرآن کی طرف آئیں کیا وہ قرآن بھی ہمیں اسی طرح مایوس کرتا ہے کیا وہ ہمارا رب بھی ہمیں اسی طرح مایوس کرتا ہے کہ نہیں اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں وہاں معاملہ اس کے بالکل ہی برعکس اس کے بالکل ہی الٹ ہے اللہ کیا فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے وہ بندو جو غلطیاں کر بیٹھے ہو گناہ کر بیٹھے ہو نا کر بیٹھے ہو کسی کا حق مار بیٹھے ہو تم لوگ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر بیٹھے ہو کسی کی عزت لوٹ بیٹھے ہو کسی کا جھوٹ بولا ہے کسی کو دھوکہ دیا ہے فراڈ کیا اللہ حاضل کیا کوئی بھی گناہ کا کام جو تمہاری جانوں پر ظلم تھا زیادتی تھی وہ تم کیے بیٹھے ہو اب تمہارے لیے لا تک نتو میں رحمت اللہ جاؤ میری طرف سے اعلان یہ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے اعلان ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یافر الزنوب جمیعہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو اگر یہ بندہ اللہ سے معافی مانگنے کی طرف آئے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار اللہ قادر ہے وہ معاف کر دیتا ہے اس لیے یہ شیطانی وسوسہ کبھی اس کو دل میں جگہ نہیں دینی کیونکہ میرے گناہ تو بے تاشہ مجھے معافی نہیں ملے گی لہذا میں معافی کی طرف آتا ہی نہیں میں اور گناہ پہ گناہ ہی کرتا چلا جاتا یہ شیطانی دھوکہ ہے اس سے اپنے آپ کو نکال لیں یہ سورہ عمر ہے آیت نمبر 53 ہے اس کی یہ پڑھ کر دیکھیں اسی طرح مسن احمد کی اور ترنزی کی حسن درجے کی روایت ہے حضرت انتظان کرتی ہیں تو عالیہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یک آپ تلاوت فرما رہے تھے اسی آیت کی یا عبادی اللہ رحمت ان یا میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں تمہارے سارے گناہ بخشنے پر قادر ہوں اور یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیا فرمایا یہ معاف کرنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں یا اللہ تو نے اتنے گناہ معاف کر دیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں جتنے مرضی گناہ کیوں نہ ہو اگر یہ بندہ سدھ دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اپنے گناہوں پر شرمندگی یہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر اللہ سے معافی مانگنے کی طرف آ جائے اللہ کے سامنے اقرار کرے تو اللہ معاف کرنے کے لیے بلا ابالی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے معاملہ اس کا تھا اور اس کے رب کا تھا وہ رب معاف کرنے پر قادر ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے اس قسم کی حدیث ہوتی ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے تال اللہ تعالیٰ اللہ فرمت یادم اے آدم کے بیٹے ان کا ماں دھوتنی غفرۃ الاما کا نفی اے میرے بندے اے آدم کی اللہ جب تک تو مجھے پکارتا رہے جب تک تجھے میرے اوپر امید رہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا اور اس امید کے ساتھ تو معافی کا طلبگار رہے میں جو کچھ بھی تیرے ذمہ ہوں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ولاب والی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کس قدر کس قدر فرمایا آدم اے آدم کے بیٹے لو بھلا کا جنوب کا اگر تیرے گنا یہ زمین سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیاں کو چھوئے اتنے زیادہ گنا بے شک کیوں نہ ہوں میں پھر بھی معاف کرنے پر قادر یہ اس رب کی رحمتوں اور برکتوں کے اعلان ہیں یہ اس رب کی رحمتوں اور برکتوں کے یہ مہینے کے حوالے سے ماحول اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جن بندوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں اگر وہ بھی معافی مانگنے کے لیے اللہ کی طرف رخ کرے تو اللہ ان کو بھی معافی کے اعلان کر رہا ہے بلاؤ بالی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں یا اپنا آدم اے آدم کے بیٹے انکا لو لقیتنی قرآب خطا یا تیرے اتنے گناہ ہو اتنے گناہوں کو ساری زمین بھر جائے سما لقیتنی پھر تیری ملاقات ہو مجھ سے لا تشرق بھی شہ حال کیا ہو کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرتا اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے کاموں میں تو کسی کو حصہ دار نہ ٹھہراتا ہو لاتعی تو لا تو کا بے قرآب ہے جتنے زمین کے برابر تیرے گناہ تھے اتنے ہی تیرے گناہوں کے برابر مغفرت کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میں تیرا استقبال کروں یہ اس رب کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمتوں اور معافیوں کے اعلان ہیں اور یہ مشک شریف کے اندر حدیث موجود ہے ترون شریف کے اندر حسن درجے کی یہ روایت ہے یعنی قبول ہونے والی روایت ہے اب اگر کوئی بندہ بندہ خطہ رہا ہے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی اور وہ خطا کا مادہ ہر بندے میں چلا آ رہا ہے خطائیں ہوتی ہیں ہم خطاؤں پہ نادم ہوتے ہیں شرمندگی یہ دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کیا کہے گا تو میرا اتنی نعمتیں کھا کر اتنا نہ شکرہ اتنا نافرمان اب میں کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گا جس طرح یہ بچے جو ہیں ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں طالب علم استاد کے سامنے حاضر ہونے سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے یہ احساس اگر کسی کے دل میں پیدا ہو گیا اب وہ شرمندگی جو ہے وہ اسے کچوکے لگا رہی وہ اب وہ پریشان ہے میں کیا کروں وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور شیتان کے جنٹ پھرا آ جاتے ہیں ل نو چوہے کھا کے بلی آج کو جا رہی ہے جی سارا جہان اس نے لوٹ لیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اس کے لیے معافی کہاں جیسے اس کے باپ کی طرف سے معافی ملنے والی ہے اور یہ اس کا اعلان کرنے والا ہے اس طرح لوگوں کو مایوس کرتے پھرتے ہیں لوگ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث صحیح اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد کہ نبی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی راجل کہ ایک بندے نے کہا واللہ اللہ کی قسم لا یا اللہ فلاح فلا کو تو نہیں بخشے گا اس کے تو گناہ یہ ہیں یہ, یہ اللہ نے اسے نہیں معاف کرنا بھائی اللہ تعالیٰ کالا اور اللہ نے فرمایا منز اللہ علیہ کون ہے جو میرے بارے میں قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا کس کو میں نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ جو میرے بارے میں یہ لوگوں کو کہتا پھر کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ معاف نہیں کرے گا نا لاگ فرول فلان لاگ فرول کہ فلاں جو قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا تو میں نے کہاں کہا ایسی کوئی بات نہیں انی قد کا فلانن جس کے لیے وہ کہہ رہا تھا جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا وہ احبدت عملوں کا اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے جو تو اللہ کی صفت تھی رحمان کی رحیم کی غفور کی غفار کی تو وہ صفت اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تو اللہ کی صفت کا انکار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا اور یہ جو اللہ کی صفتوں میں آگ ڈالنے والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا اس لیے کبھی بھی اللہ کے بارے میں مایوسی کا رویہ وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کبھی یہ یہ جو شیطانی ضرب المسلیں ہیں ان کو قرآنی درجہ نہ دے بھائی چوہے کھا کے بلی آج کو چلی اب یہ ہمارے ہاں جو قرآن کی آئے سے بڑھ کر رہا. اب وہ بندہ جو ہے اس کو بچارے کو معاف نہیں کرتے اللہ معاف کر دیتا ہے لوگ معاف نہیں کرتے یہ بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے معافی والا اللہ کے ساتھ اپنے معاملے درست کریں بندے معاف کریں یا نہ کریں اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے اور بعض بات کیا ہوتا ہے کہ خود ہمارے اندر جو ہے نا شیطان جو ہے ایک وسوسہ پیدا کر دیتا ہے او جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے یہ مولوی بڑا سخت ہے یہ ہی نہیں معافی دیتا یہ کہتا ہے کہ جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا تیری معافی نہیں یہ مولوی بڑا سخت ہے کہتا ہے جب تک تو روزہ نہیں رکھے گا تے اللہ کو میرے بھوکے پیاسے ہونے سے کیا ملے گا وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے یہ مولوی نہیں سارا بہت سختی دین کے اندر پیدا کر رکھی ہے کبھی اس سبنگ میں ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے وہ غفور رحیم کے نام پہ یہ حرام کھاتا رہے یہ زنا کرتا رہے یہ دھوکہ دیتا رہے ظلم کرتا رہے اپنے آپ کو یہ مفت میں بونس دے کر چھٹی دے کر مست خوش آپتا ہی نہیں توبہ کی طرف آپتا ہی نہیں معافی کی طرف اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اللہ طاب ہے اللہ کی صفتوں کا انکار اللہ کا انکار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا منکر ہو مکے والے کافر تھے یا نہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کافر تھے ہر بندہ جانتا ہے لیکن کیا مکے والوں میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو اللہ کا منکر ہو کوئی بھی ان میں سے اللہ کا منکر نہیں تھا سارے اللہ کو مانتے تھے منکر کس چیز کے تھے اللہ کی صفتوں کے اللہ کہتا کو کہ لو اللہ میں اکیلا ہوں وہ کہتے کہ نہیں تو اکیلا نہیں تیرے سال یہ بھی شریک ہے یہ بھی شریک ہے یہ بھی شریک ہے اللہ کی صفت کا انکار بھی کفر ہے اللہ کی ذات کا انکار بھی کفر ہے اللہ کی صفت کا انکار بھی کفر ہے اللہ کی ہم نہ تو غفور ہونے کی صفت کا انکار کریں گے نہ رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کا انکار کریں گے لیکن اسی رب کی صفت کا ہار بھی ہے امی لغفارلم ہاں جو توبہ کرتا اس کے لیے تو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں لیکن جو توبہ کو نہ کرے تو اللہ اس کے لیے شدید القاب بڑی سخت گرفت والا ہے تو سخت گرفت یہ بھی اسی رب کی صفت ہے اگر معافی اس کی صفت ہے تو وار توبہ قبول کرنا اس کی صفت ہے تو یہ بھی اسی رب کی صفت ہے تو اس لیے اپنے آپ کو اس دکسلے سے بھی نکالنا ہوگا کہ جی اللہ فرو رحیمہ لہٰذا جو کچھ مرضی کرتے پھرو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے اللہ کیا کہتا ہے میں معاف کسے کروں گا وہ اِن لگا لمن توبہ کرے آ منع ایمان لائے واملہ اور عمل نیک کرنے شروع کر دے سم محتدا پھر ہدایت والی راہ پر چلے پھر گمراہی والی راہ پر نہ چلے پھر وہ ہدایت والی راہ اختیار کرے جو میرے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چھوڑی یہ صورتحال ہے اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے کس کے ساتھ جو توبہ کرنے والا ہے جو ایمان لانے والا ہے عمل صاحب کرنے والا ہے اور اعتدا ہدایت اختیار کرنے والا ہے. اس کے لیے معافی کے سامان اور بعض بات یہ ہوتا ہے ایک اور غصہ ہمیں جو وہ توبہ سے محروم کر دیتا وہ جی ابھی کون سی عمر ہے ابھی تو نوکری میں نیا نیا آیا ہوں چار دن مجھے داؤ تو لگا لین دو چار پیسے تو کما لین دو ابھی تو جوانی ہے بڑھاپے میں سارے نیک ہو جاتے ہیں یہ مجھے یاشی تو کار لے لے دو اس گلی میں منہ کالا کر لینے دو اس گلی میں منہ کالا کر لینے دو ابھی تو میں نے نئی نئی دکان کھول لی ہے تھوڑی بہت ہی ڈنڈی تو مار لینے دو کمائی تو کر لینے دو جو جہاں بیٹھا ہے حقیقت یہ ہے کہ نیک وہی ہے جس کا داؤ نہیں لگتا اللہ مر ربی جس پر میرا رب رحم کرے ورنہ جو جہاں بیٹھا وہ خیر نہیں کرتا ہاں اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے لیکن اسی طرح گناہ سے بھاجتے ہیں جس طرح یوس علیہ السلام کو سارے مواقع میسر تھے لیکن گناہ کی طرف نہیں دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں ہاں اللہ کے نیک بندے یہاں بھی یقیناً ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں لیکن عام طور پہ شیطان ہمیں یہ دھوکا دے دیتا ہے اچھا کوئی نہیں بڑی عمر پڑی ہے کر لیں گے توبہ بھی کر لیں گے بعد میں نیکی ہو جانا اور کیا کرنا اور حقیقت میں یہی ہوتی ہے بوڑھے بندے نے اب کیا کر لینا آہیں بھرنے کے جوانی میں تو شیطان جو ہے نا پوری اس کو ہوا بھرتا ہے اور یہ بھاگا جا رہا ہے اس عورت کے پیچھے اس بچی کے پیچھے وہ راستہ روک رہا ہے اس کا راستہ روک کر گن پوائنٹ پہ اس کو لوٹ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے سب جو بھی حرام کاری ہو سکتی ہے بدماشی ہو سکتی ہے کرتا ہے بڑھاپے میں کیا کر لے گا کچھ بھی نہیں وہاں جا کر تو ہر ایک نیک ہو جانا اور شیطان کہتا کوئی نہیں اس وقت نیک ہو جائے گی پھر ہم جو ہے نا وہ توبہ کا جو اللہ نے دروازہ کھولا اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑا دھوکھا ہے اللہ کیا کہتے ہیں یہ سورانی صاحب اس میں اللہ فرماتا ہے انمت توبہ تو اللّہ یا ملون سو بھی کہ بھئی توبہ ضرور ہے معافی ضرور ہے لیکن کس کے لیے جو نادانی لا علمی میں بے خبری میں جہالت میں جو برائی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں توحبہ ان کے لیے يَتُوبُونَ مِن قریب اور قریب سے ہی فوراً ہی جلدی ہی توبہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ دس بیس تیس چالیس سال کے لیے اپنے آپ کو پہلے چھٹی دے لی اچھا بعد میں توبہ کر لوں گا نہیں يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فوراً جس وقت پتہ چلا کہ او ہو یہ تو میرے رب کی نافرمانی ہوگی او ہو یہ تو میرے رسول کے سنت کے خلاف میں کر بیٹھا ہوں یہ تو کسی کا حق میں مار بیٹھا ہوں یہ گناہ ہو گیا وہ غلطی ہوگی سما یتوبون قریب فوراً توبہ طائب ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے اعلان ہیں اور اس میں کوئی شاکت نہیں اور اللہ فرماتے ہیں حسنہ ہاں تم توبہ کی طرف ہو دیکھو میں تمہیں دنیا میں ہوگا نول اسلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ توبہ کرو اللہ باپ بھیجے گا اللہ تمہاری مال سے اولاد سے مدد کرے گا اور اللہ کے وعدے برحق ہیں لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور راضی کرنے کے لیے کیا ہے جو جو کچھ ہم اس کی نافرمانی میں کر بیٹھے ہیں اس کے حضور تنہائی میں بیٹھ جائیں اپنا محاسبہ خود کریں جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور وہاں دیکھ کر خود ہی اس کے سامنے لوگوں کے سامنے کرا مشکل ہو جاتا ہے میں یہاں بڑا نیک بنا بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا کالے کرتوت کیے ہیں اب میں اقرار کروں مجھے یہ شرم آ جائے گی ہر بندے کے یہی نفسیات نفسیات ہماری ایک ہی اس لیے اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارے جہان کے سامنے تم اقرار کرو اللہ کہتا ہے میرے سامنے توبہ تو بتا تو میرے ساتھ اقرار کر لے تو میرے سامنے یہ عہد کر لے کہ یا اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا آئندہ کے لیے ڈٹ جا کہ میں برائی کی طرف نہیں جاؤں گا جو پیچھے کیا یا اللہ مجھے جو ایک دفعہ تو معافی دے دے اللہ کہتا ہے وہ نہیں لگا فارلم جا میں نے تجھے معاف کیا بے شک اس نے جو ہے وہ ننانوے قتل ہی کیوں نہ کیے ہوں وہ بنی اسرائیل کی روایت اور وہ مولوی نے فتویٰ دیا تھا کہ تیری معافی نہیں اس نے کہا چل بھائی میری معافی نہیں تیرے بھی معافی نہیں مولوی کو بھی اس نے مار دیا لیکن دل کے اندر پھر بے قراری تھی بے چینی تھی اور پھر کسی دوسرے بندے سے پوچھا اس نے کہا اللہ معاف کرنے والا اور یہ بندے کے لیے معافی کا دروازہ اللہ نے کھو رکھا ماں اللہ تھا گھر جب تک بندے کی سانس نہیں اکھڑتی اس وقت تک معافی کا دروازہ کھلا ہے جب تک قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک معافی کا دروازہ کھلا ہے مایوسی نہیں لا تک نہافی کی طرف اور چھوڑیں یہ غلط کام جنہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے دل جو ہیں وہ ہے اوکس پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر رکھے ہیں ہمارے یہ جو گورے رنگ جو ہیں یہ کالے کرتوتوں سے حقیقت میں سیاہ ہو چکے ہیں دیکھے ذرا اپنے گرے بھار میں جان کر کہ کون کون سا گناہ ہے جو میں کر کے اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہوں اپنے آپ کو کالا جو ہے وہ کر رہا ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں ملاوٹ ہم کرتے ہیں ٹھگی ہم مارتے ہیں عزتیں ہم لوٹتے ہیں چوریاں ہم کرتے ہیں ڈکیٹیاں ہم کرتے یہ ہیں, ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اسی مسلمان معاشرے کے یہ لوگ ہیں یہ کوئی سکھ آ کر نہیں بارڈر پار کر کے یہ کرتے یہاں ہو رہا وہاں ہو رہا کون سی گلی کون سا محلہ کون سا بازار جائے یہ ان سارے کرتوتوں سے محفوظ ہے اور جو بڑا ہے تھوڑا سا شراب خور وہ ہے حرام خور وہ ہے کوئی انہیں پرواہ نہیں کہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے وہ کہتے ہیں بس یہ تو موبیوں کی باتیں ہیں یہ چار دن یاشی کے یہاں کریں کوئی پرواہ نہیں یہ جو اتنے آپ کے بڑے بڑے ہیں کبھی ان کے دسترخوان دیکھیں کھلے عام شراب چڑھ رہی ہے اور اللہ حرام کر رہا ہے کھلے عام سود چل رہا ہے اور اللہ حرام کہہ رہا ہے تو یہ سارے کے سارے کرتوت ہم ہی کرتے ہیں یہ ہم ہی مسلمانوں کے یہ حال ہیں تو اس لیے ان کرتوتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا کیوں ہر برائی جو ہے وہ بدبو ہے ہر نیکی ایک خوشبو ہے ہر برائی جو ہے وہ تاریکی ہے سیاہی ہے ہر نیکی جو ہے ایک نور ہے ایک روشنی کالا رنگ ہوگا لیکن آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پہ ایک نور ہے وہ کس چیز کا نور ہوتا ہے اس کے پیچھے جو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اللہ کا تقوا ہے خدا خوفی ہے وہ نیکی جو ہے وہ اس کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے اور گورا رنگ کراہت ہوگی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ اس کی طرف دیکھنا ہوں کہ گوارا نہیں کرتے یہ فرق ہے نیکی کا اور بدی کا یہ فرق ہے گناہ کا اور نیکی کا اس لیے اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو گناہوں کی محل ہمارے اوپر لگ چکی ہے اس محل کو توبہ کے صابن سے دھونے کی کوشش کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ ضرور معاف کر دیں اور اللہ کو اس معافی پہ بڑی خوشی ہوتی ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو بندے کی معافی مانگنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے یہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کہ جتنی اس مسافر کو خوشی ہوتی ہے جس کی سواری بھی اس کے کھانے پینے کا سارا سامان تھا جنگل میں یہ جا رہا تھا اس کی سواریوں سے بھاگ گئی بہت بھاگا تلاش کیا نہیں ملا بال آخر مایوس ہو کر لیٹ گیا یہ سمن ہا بالکل مایوس ہو گیا کہ اب سواری گیا تو مرنا ہی مرنا ہے قد جرا تنستا آگر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ اب موت کے سواب کچھ بھی نہیں سواری تو گئی اتنی میوسی میں اتنے کر میں وہ لیٹا ہوا تھا اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے کھڑی؟ آب وہ اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی میں وہ کہتا ہے اللہ ہونا ہے اللہ انتا دی، تو میرا بندہ وہاں ربک میں تیرا رب خوشی کی انتہا ہے اور اس خوشی میں کہتا کیا کہ ہے زبان سے پتہ ہی نہیں چل رہا الٹ کہہ رہا امتا ابدی تو میرا بندہ وہ آنا رب میں تیرا رب ہوں. یہ کفر ہے لیکن کس حالت میں وہ کہہ رہا ہے خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا اور اللہ کی مہربانی کیا دیکھیں اللہ کہتا ہے جتنی اس میرے بندے کو خوشی ہے اس وقت تمہاری توبہ سے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ ایک بخاری مسلم کی دوسری حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں سے اپنے رب کا تعلق بیان کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کرا ہوئی ہیں کہ نبی صلاح قادمہ علیہ قادم نبی صلی اللّہ علیہ وسلم سبھی کہ نبی علیہ السّلام کے پاس کچھ قیدی آئے ان قیدیوں میں فائز آئی من المن سبھی ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی اس کے پستانوں میں دودھ تھا اب وہ بچہ اس کا جو تھا وہ قتل ہو گیا یا گم ہو گیا اب وہ بھاگی پھیر رہی ہے جو بچہ ملتا ہے اس کو پکڑتی ہے پیٹ سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے پھر ہے جو دوسرا بچہ ملتا ہے اس کو ہے سینے سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے اب وہ بے قراری ہے ماں کا بچہ گم ہو چکا ہے اب اسی بے قراری میں وہ باغی پھیر رہی ہے ہر بچہ جو اس کو پکڑ رہی ہے چوم رہی ہے سینے سے لگا رہی ہے دودھ پلا رہی ہے اسی بے قراری میں جب اس کو دیکھا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے اتروڑا ہاض ہی تارے تر والا تھا تمہارا خیال ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر اسے اختیار ہو کہ تو پھینکنا چاہے تو پھینک نہیں پھینکنا چاہتی تو نہ پھینک تو یہ قدم نہیں پھینکے گی فرمایا وجہ کیا ہے نہ پھینکنے کی کہ بچے کا جو پیار ہے ماں کی مامتا جو ہے جو ماں کے سینے میں بچے کے لیے محبت ہے وہ محبت اسے مجبور کرے گی کہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور ہمیں عباد ہا حاضی بے والا دہا اللہ اپنے بندوں سے اس ماں کے اپنے بچے کے ساتھ پیار سے زیادہ مہربان اللہ اس سے کہیں زیادہ مہربان اپنے ان بندوں کے ساتھ اللہ کا ان بندوں کے ساتھ تعلق رحم والا ہے پیار والا ہے شفقت والا ہے ظلم اور جبر والا نہیں اذیت اور تکلیح والا نہیں تو جو رب ہمارا اتنا مہربان ہے ہمارے اوپر اس کے ساتھ اپنا معاملے درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں یاد رکھنا چاہیے اس بات کو جو امام قیم نے, نے مدار صالکین میں واضح کی ہے کہ دیکھیں ماں کھو دی کسی بات پہ بچے سے ناراض ہوتی ہے اس کو مار پیٹ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے بچہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد بے قراری جو جی ہے وہ ماں کی اب اس کو اندر سے اٹھا کر دروازے پہ لا کر بٹھا دیتی ہے اب ماں دروازے میں بیٹھی ہے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے کہ جس کو میں نے دھکے دے کر نکالا تھا وہ میرا بچہ کب آتا ہے تو یہ جو بندے جو رب سے منہ موڑ کر جا چکے ہیں اللہ ان کے انتظار میں یا رات کے پچھلے بہتر اللہ عثمانِ دنیا پہ نازل ہوتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے حل میں ہے کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اللہ کے بندوں اللہ کی طرف سے یہ معافی کا اعلان ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا ہمیں اس سے پہلے کہ فرشتہ چھاتی پہ آن چڑے پھر یہ عمل کی مہلت خل ختم یہ رایتے ختم پھر اب جزا کا موقع ہوگا نیکیاں کی ہوں گی تو ان کے سلے ملیں گے اور اگر بدیوں کے ساتھ ہی گئے توبہ کیے بغیر ہی مر گئے تو پھر یہ سارا کچھ ہمارے گلے میں ہوگا وہ بھگترا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو مولت ملی ہے اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں وہ دل دے جو دل ان باتوں کو سن کر یہ آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں یہ حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں یہ روتے اور برتوں کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا وجہ کیا کہ ہمارے وہ دل جو ہے وہ سیاح ہو چکے ہیں کان ہم ادھر لگاتے ہی نہیں باقی سب کو جو ہے وہ سنتے ہیں مانتے ہیں ادھر ہمارا رخ نہیں ہوتا اللہ سے دعا کیا کریں توفیق مانگا کریں کہ وہ دل دے یا اللہ جو تیری باتوں کو سننے والا ہو وہ دل دے جو تیری باتوں کے سامنے نرم پڑ جائے جھک جائے وہ گردن دے وہ زبین دے جو تیرے سامنے جھک جائے جو بالکل اپنے آپ کو تیرے سامنے بالکل ہیج کر دے بالکل مٹی کے اوپر لگا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بننے کی توفیق اداس الحمد للہ الحمد للہ و و و اللہ اللہ اللہ یہ جمعے سے پہلے ایک مسئلہ پوچھا جا رہا تھا جی کہ اگر عشاء کے بعد ترابی کی نماز ہوتی ہے بندہ رسو کو بھی ترابی پڑھ لے اور پھر رات پچھلے پیر بعد میں اٹھ کر نفل وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں یہ ترابیوں کے حوالے سے مسئلہ ذرا ہمارے ہاں خام خواہ الجھا ہوا ہے اللہ کے معاملہ بہت ہی سادہ سا ہے عام لفظ بُ ہے نبی علیہ اللہ علیہ وسلم نے من کہا ہمارا مزارہ ایمان اباحت جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا دو کا دوں گا چار رکھ کا گا آٹھ کا دس کا بیس کا اس میں کوئی نبی علیہ صلاح و نے تحدید نہیں کی کھلی چھٹی دی ہے جس طرح یہ جمعے کے حوالے سے ہے کہ جمعے سے پہلے جو آیا اس نے پڑھی رکھتے ہیں ماں کوتے پالا جو اس کے لیے اللہ نے لکھا تھا ماں خود رہا ہوں جو اس کے لیے لکھا تھا دو رکھ کا ٹائم تھا اس نے دو پڑھ لی چار کا ٹائم تھا چار پڑھ لی چھ پڑھ لی آٹھ پڑھ لی پڑھتا رہا پڑھتا رہا کہ حتہ کے خرجل امام حتیہ کے امام آ اس نے جمعہ شروع کر دیا اب یہ عام ہے معاملہ جس طرح یہ ہے اس طرح یہ رمضان کی راتوں کا معاملہ ہے کہ ماں من کا مرا ایمان راتوں کا کیا آپ جتنا بھی ہو سکے وہ کریں اب اس میں معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی یہ عبادت کیسی ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا لا تعصن اللہ حسنِ و طول ہنم. کہ جو نبی علیہ السلام راتوں کو پڑھتے تھے نا وہ کتنی خوبصورت تھی کتنی لمبی تھی کتنی ٹھہر ٹھہر گئی ان کی تو بات ہی کیا ہے تو نبی علیہ سلاۃ والسلام عشاء کے بعد جو آٹھ رکھتے پڑھتے تھے وہ ان کے ساتھ سہری ہو جاتی تھی اتنی لمبی پڑھتے تھے اتنی لمبی پڑھتے تھے حدیثوں میں موجود ہے سنتے رہتے ya, tawar, amak, حتیٰ یا تبارما قدم آؤ حتہ کہ نبی الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک سوج جاتے صحابہ جا اپنی بغلوں میں لاٹھیاں لے کر کھڑے ہوتے جو مجبور ہوتے تھے اگر نہیں کھڑے ہونے کے قابل تھے تو اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آٹھ رکھتے پڑھتے تھے اور اس کے بعد تین فطر پڑھتے تھے گیارہ رکھتے ہیں ماں کا نا جزید و فیرا ملا ملافی کہہ ہیں نہ رمضان نہ رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا اگرچہ مہربانوں نے اس اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے لفظ بدل دیے ہیں یہ سعید کمپنی کراچی سے انہوں نے بخاری شائع کی ہے اس میں یہ سیس کے لفظوں کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا تحریف کی ہے وہ یہودیوں والا کام کرتے ہیں لوگ ایک مسئلہ پہلے بنا لیتے ہیں پھر اللہ کی آیتوں کو بدلنا پڑے وہ بدل دیتے ہیں حدیثوں کو بدلنا پڑے وہ بدل دیتے ہیں حستائشہ نے رمضان اور غیر رمضان دونوں کی بات کی تھی انہوں نے رمضان کا لفظ ہی اڑا دیا ہے کہ غیر رمضان میں نبی الصلاۃ والسلام جو ہے نا وہ گیارہ رکھتے پڑھتے رمضان کو ویسے ہی کھا گئے نبی علیہ سلاۃ السلام کا معاملہ جو وہ یہ تھا لیکن صحابہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلط اسلام کے وقفے میں اور رقطے بھی پڑھ لیتے تھے ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں کہ ادھر دو رقطوں میں پڑھی اسلام پہ اور فوراً جو وہ اٹھ کر دوسری شروع ہوگی چار پڑھی ہیں اور درمیان میں سانس بھی نہیں لیا فوراً یہ تراوی ترویح سے رات ریسٹ وقفہ درمیان میں وقفہ ہوتا تھا صحابہ اس میں پڑھ لیتے تھے اور صحابہ سے چھتیس تک شاید اس سے زیادہ کی روایتیں بھی ثابت ہو جائیں کیا وہ لیال امام عروضی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایتیں ساری موجود ہیں تو اگر کوئی بندہ رات کو آٹھ رکھتے پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ اس کے پاس ہو جاتا ہے صبح اٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی جتنی رکھتے پڑھنا چاہے پڑھ لے کوئی حرج نہیں یہ نفلوں میں زیادتی ہے نفلی معاملہ ہے اب لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سنت کی مخالفت نہیں اس معاملے کو لوگ جو نا دوسری مثال سے میرا خیال ہے بہت جلدی سمجھ آئیں گے نبی اسلاد السلام نے آپ کے خیال میں کتنا صدقہ کیا ہوگا ایک کروڑ دو کروڑ آ... حالانکہ اتنا وہاں پر پیسہ ہی نہیں تھا اتنا پیسہ تو نہیں تھا دو کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ جتنا مرضی تصور کر لیں زیادہ زیادہ آج ایک بندہ اس سے زیادہ اس کو اللہ کی حیثیت دیا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کوئی معلوم نہیں کہے گا کہ یہ سنت کی مخالفت ہے نہیں کہے گا جی اور کرو اور ڈبل کر دو اور ڈبل کر دو کیونکہ پیسے آتے ہیں چندہ ملتا ہے اس میں جو ہے نا وہ نفری صدقات میں زیادتی پر کوئی حرج محسوس نہیں جس طرح کیا جاتا معاملہ سب کا ایک ہی ہے جو نفلی معاملے ہیں اس میں آپ اگر جو تعداد موجود ہے اس سے زیادہ کر لیں نفل سمجھ کر نقل اصلاحات اسلام نے آٹھ پڑھی ہیں وہ آٹھ سنت سمجھ کر پڑھ لیں باقی راتوں کے قیام کے لیے نفلی طور پہ جتنا پڑھنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں یہ ایک گنجائش موجود ہے جو حدیث ہے اس کی رائے دیتی ہے ایک یہ پوچھا جا رہا تھا یہ رمضان کے شروع میں ہی فطرانہ تو یہ فطرانہ جا ہے یہ صحابہ کرام آخری دنوں میں دیا کرتے تھے ہم سارا مہینہ جو ہے نا جو فقیر آتا ہے جو چندے والا آتا ہے وہ فطرانہ سے ٹرکانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مسنون طریقہ نہیں ہے فطرانہ آخری دنوں میں دینا ہوگا پہلے دنوں میں جو بھی آپ اللہ واسطے خرچ کرنا چاہتے ہیں کریں صبح رب کرب العزت و سلام سلّہ رب العالمین